بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعيم اهدنا الصراط والمستقيم وطرعط الذين أنعمت عليهم وغير المغطوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين الحمد للہ رب المی دل فاتحہ کی تفسیر اور سورت فاتحہ کی تشریح کے سلسلہ میں آج تقریباً یہ پچیسواں برس ہے ہم اییا کا نابو و اییا کنستعین کی تشریح اور اس کی تفسیر گزشتہ کئی درسوں میں بیان کر رہے ہیں اس سلسلہ میں میں نے سب سے پہلے عبادت کی تعریف عبادت کی تشریح اور عبادت کی تفصیل بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں آپ کو یاد ہو تو میں نے اس سلسلہ میں بار بار آپ کو یہ چیز پکوائی اور آپ کے ذہن میں بٹھائی کہ ہر وہ کام ہر وہ تعظیم ہر وہ عمل عبادت بنے گا جو عمل اور جو تعظیم اور جو کام دو عقیدوں کے ساتھ کیا جائے پہلا عقیدہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے اس کا بے غیبی تسلط ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور دوسرا عقیدہ یہ ادا آواز گھٹاؤ یا اور دوسرا عقیدہ یہ کہ جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے متصرف فل امور ہے ان دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کے آپ جو بھی تعظیم کریں گے یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے عبادت. <تصفح> پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ عبادت کی تین قسمیں ہیں ایک قولی عبادت جس کا تعلق انسان کے قول اور زبان سے ہے دوسری عبادت کا نام ہے بدنی عبادت جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے جسم کے ساتھ ہے اور تیسری عبادت ہے مالی عبادت جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے ان تین عبادتوں میں سے جو پہلی عبادت ہے قولی عبادت زبانی عبادت اس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے پکار جس کو عربی میں کہتے ہیں دعا لیکن ہر پکار عبادت نہیں ہوگی ایک شخص سامنے کھڑا ہے آپ اس کو بلاتے ہیں او فلاں آدمی یہ پکار عبادت نہیں بنے گی لارڈ سپیکر لگا ہوا ہے باہر ہارن لگے ہوئے ہیں میں اس لارڈ سپیکر کے ذریعے چوک میں کھڑے ہوئے آدمی کو پکارتا ہوں تو یہ پکار بھی عبادت نہیں بنے گی پیر صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں میں یہاں ٹیلی فون کر کے ان کو یہاں سے آواز لگاتا ہوں پیر صاحب میری بات سنیے یہ پکار بھی عبادت نہیں بنے گی اس لیے کہ یہ پکار غائبانہ نہیں ہے یا وہ آدمی میرے سامنے کھڑا ہے یا میں اس کو پکار رہا ہوں تو ایک آلے کے ذریعے یا میں اس کو پکار رہا ہوں تو ایک سبب کے ذریعے وہ سبب ہے ٹیلی فون کا وائرلس کا وہ سبب ہے لاؤڈ سپیکر کا یہ جو سبب کے نیچے سبب کے ذریعے آلے کے ذریعے میں کسی کو پکاروں گا یہ پکار عبادت نہیں بنے گی ہاں وہ پکار عبادت بنے گی جو بغیر کسی آلے کے بغیر کسی سبب کے جس کو میں پکار رہا ہوں وہ مجھ سے غائب ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے وہ مجھ سے غائب ہے اور میں اس کو یہاں سے بیٹھ کے پکارتا ہوں اے فلاں میری مدد کر اے فلاں مجھے شفا دے اس نظریے کے ساتھ کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے میری پکار کو وہ غائبانہ سن رہا ہے بغیر کسی آلے کے بغیر کسی سبب کے یہ پکار عبادت ہے اگر اس نظریے سے اللہ کو پکارے گا اور یا اللہ مدد کہے گا تو یہ یا اللہ مدد کہنا کون سی عبادت بنے گی کولی زبانی لسانی عبادت بنے گی اور اگر کوئی آدمی اسی نظریے کے ساتھ کہتا ہے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر مدد اور نظریہ اس کا یہ ہے کہ میں ان کو نہیں دیکھتا لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور غائبانہ وہ میری پکار کو سن رہے ہیں تو یہ پکارنا حضرت علی کی کیا بن جائے گی بولیے عبادت بن جائے گی اور کلمے کا انکار ہو جائے گا کلمے میں کہا تھا لا اللہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کو کوئی کوئی جی. یہ جو قولی عبادت ہے جس کو ہم نے دعا کہا یا جس کو ہم نے پکارنا کہا رائے اس نظریے کے ساتھ کہ وہ میری پکار سنتا ہے اس کا ایک رنگ ہے اسباتی اسباتی رنگ یہ ہے کہ پکارے سننے والا کون ہے اللہ یہ اس کا اسباتی رنگ ہے مثبت رنگ ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہر ایک کی پکار سن کے اس کو جواب دینے والا ہر ایک کی پکار سن کے اس کو قبول کرنے والا یہ صفت اور یہ خرصہ کس کا ہے اللہ, اللہ کا یہ اس بات رنگ ہے میرا خیال ہے اس پر ہمیں زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ اختلافی بات نہیں ہے اپنے پرائے سب مانتے ہیں کہ اللہ پکارے سنتا ہے مکے کا کافر بھی مانتا ہے کہ اللہ پکارے سنتا ہے یہودی قائل ہیں کہ اللہ پکارے سنتا ہے عیسائی بھی قائل ہیں کہ اللہ پکارے سنتا ہے اس پر زیادہ زور دینے کی یا اس کو میں قرآن سے ثابت کرتا چلا جاؤں میں ثابت کر سکتا ہوں قرآن پاک کی کئی آیتوں سے یجیب دعا ہو کون ہے جو بے قس کی پکاریں سنتا ہے جب بے قس اس کو پکارتا ہے یہ بیسویں پارے کے پہلے صفحے میں یہ اس باتی رنگ میں ادو ربی میں پکارتا ہوں اپنے رب کو نبی پاک کی زبان سے اعلان فرمایا کال رب تمہارا رب کہتا ہے ادونی مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری پکارے قبول کرتا ہوں سال کا عبادی قریب اجیب دا وتدا دان جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب بھی دیا کرتا ہوں اس پر مجھے زیادہ زور دینے کی یا دلائل پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے آپ قرآن پاک کے اوراق دیکھیں اس میں امبیا کی سیرت کو آپ پڑھنا شروع کر دیں انبیاء کے حالات کو آپ پڑھیں قرآن پاک کے مختلف پاروں میں انبیاء کے حالات کا تذکرہ ہے。پہلا سپارہ آپ پڑھ لیجئے اس کے تیسرے رکوع میں حضرت آدم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے سٹے ساتویں رکوع میں حضرت موسا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر شروع کر دیا ہے سورت آراف انبیاء کے واقعات سے بھری پڑی ہے سورج شعراء انبیاء کے واقعات سے بھری پڑی ہے سورت قصص کے اندر اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے الانبیاء کا نام ہی نبیوں والی سورت ہے اس میں کئی امبیا کا اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا آپ انبیاء کے اس تذکرے کو پڑھیں تلاوت کرتے ہوئے آپ کو سمجھ آ جائے گی پیغمبر قوم کے سامنے آیا قوم کے سامنے واد کیا قوم نے اس کو کیا جواب دیا پیغمبر نے جواب الجواب میں کیا کہا قوم نے اس کے ساتھ وتیرا کیا رکھا پیغمبر نے قوم کے حق میں دعائیں کس طرح مانگی انجام اس کا کیا ہوا پیغمبر کسی مصیبت میں گھر گیا کسی تکلیف میں گھر گیا کسی غم میں گھر گیا کسی دکھ میں پیغمبر گھر گیا وہ جو کبھی مچھلی کے پیٹ میں آ گیا وہ جو کبھی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا اور وہ بند کمرے میں آ گیا تین اندھیروں کے اندر پیغمبر آ گیا یا کبھی وہ پیغمبر کنویں میں یا کبھی وہ پیغمبر جیل کی تنگ و تاریخ کوٹڑیوں میں یا کبھی وہ پیغمبر زلیخا کے چنگل میں جو وہ جال پھینکنا چاہتی ہے اس پر کبھی وہ پیغمبر بحر کلزم کے کنارے پر جب اس کے تحقب میں فرون چار لاکھ کا لشکر لے کر پیچھے پہنچ گیا ہے اور پیغمبر بحر کلزم کے کنارے کھڑا ہے آگے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعن کی فوجیں ہیں دائیں بھی پہاڑ ہے اور بائیں بھی پہاڑ ہے آپ کو ایک پیغمبر قرآن پاک میں نظر آئیں گے جن کی ایک سو بیس سال عمر ہے نوے سال ان کی بیوی کی عمر ہے وہ رب سے بیٹا مانگتے ہیں اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو قرآن پاک میں ملے گا جب ان کی قوم کے لوگوں نے اور دشمن نے انہوں کو گھیرا اور ان کے قتل کے مشورے ہوئے تو انہوں نے کس کو بلایا کیسے بات کی انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت یونس علیہ السلام ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام ایک ایک پیغمبر کا ذکر قرآن کے اوراق میں پڑھتے چلے جائیے جب بھی پیغمبر مشکل کی گھڑی میں آیا اور مسائب کے اندر پیغمبر گر گیا ہے دیکھیے اس نے کس کو پکارا فیصلہ تو یہاں ہو جائے گا پہلے کسی پیغمبر کو آواز لگائی ہے اس نے حضرت نو نے کہا بابا آدم پہنچ میں کشتی میں بیٹھ گیا ہوں اور کشتی میری طوفان میں گر چکی ہے میری اس کشتی کو پار لگا تو مسجود ملائکا ہے تو ابو البشر ہے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا تو میرا بابا بھی ہے اور نسل انسانی کا پہلا فرد بھی ہے اور تو پہلا پیغمبر بھی ہے میری مشکل کو پہنچ یا حضرت موسا علیہ السلام نے بہرے کلزم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جب پیچھے چار لاکھ کی فوج ان کے تارکوں میں پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا بابا ابراہیم پہنچ تو جدول لمبیا بھی ہے امام الماہدین بھی ہے تو خلیل اللہ بھی ہے میری مدد کر میں مشکل میں گھر گیا ہوں پکارا ہو حضرت عیسیٰ نے پہلے کسی پیغمبر کو پکارا ہو حضرت زکریا نے بیٹے کے لیے کسی پیغمبر کو پکارا ہو پر یہ قرآن پاک یہ کس لیے آیا ہے اس لیے آیا تھا قرآن پاک کہ تیری بھینس دودھ نہیں دیتی تو پیڑے پہ دم کر کے اس کو کھلاتا کہ وہ دودھ دینے لگ جائے قرآن پاک اس لیے آیا تھا کہ اس کو گلے میں لٹکا لے کے یہ برکت کی کتاب ہے قرآن پاک اس لیے آیا تھا کہ تیرے بابے کی روح نہ نکلتی ہو تو اس کے سرانے بیٹھ کے سورت یاسین پڑھنی شروع کر تاکہ بابے کی روح آسانی سے نکل جائے یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ اپنی دکان نہیں بنا تو اس میں پہلے دن ختم پڑھا لے تاکہ اس میں برکت ہو جائے پھر ساری عمر جی بے کاٹتے رہنا اس لیے کہ پہلے دن برکت کے لیے ہم نے کتاب پڑھا دی اس لیے آیا تھا قرآن پاک اس کے ختم کرو دکانوں میں ان کے ختم کرو مکانوں میں اس کے ختم کرو کمروں میں یا یہ اس لیے آیا تھا کہ یہ گلے میں لٹکا لیا جائے کیوں آیا تھا آپ کے پاس یہ قرآن پاک اور نبیوں کے واقعات نبیوں کے حالات نبیوں کے قصے نبیوں کے واقعات جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ذرا اسے پڑھیے تو صحیح ہر پیغمبر نے مصیبت اور مشکل میں گھر کے پکارا ہے دعا مانگی ہے آواز لگائی ہے مدد طلب کی ہے تو کس سے مدد طلب کی پرانے پاک اس پہ گواہی نہیں دیتا پھر تمہارا دماغ کہاں سے چل گیا کہ تم پہ مصیبت آتی ہے تو کبھی کسی دربار پہ دھکے کھانے لگتے ہو کبھی مزاروں پہ دھکے کھانے لگتے ہو کبھی تازیوں پہ دھکے کھانے لگتے ہو کبھی گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو کبھی غیر اللہ کی چوکھٹ پہ جھکنے لگتے ہو کبھی کہتے ہو کہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں داتا دربار پہ جا کے دے گتاروں گا یا میرا فلاں کام ہو گیا تو بادشاہ کے دربار پہ جا کے پانی بھرا گا یہ قرآن تعلیم دیتا تھا قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ نبیوں نے مشکلات میں گر کر پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے عرفات کا میدان ہے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں اما ہوا کھڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دی ہے یہ نسل انسانی کے پہلے دو فرد ہیں مفسرین کہتی ہیں کہ زمین پر تین سو سال تک یہ رہے ہیں اور بلاتے رہے ہیں رب کو اور رب نے جواب ہی نہیں دیا رسید تک نہیں دیے رب نے اور دونوں کو الگ الگ کر دیا تنہا تنا کر دیا اما ہبا کا منہ کسی طرف اور باب آدم کا منہ کسی طرف ان دونوں کو الگ الگ کر دیا تین صدیوں کے بعد نو ذلحج کا دن ہے عرفات کا میدان ہے ارفات کا میدان ہے, ہے نو ذلحج کا دن ہے عرفات کا میدان ہے اور جبل نور ہے اس جبل نور کے اوپر چڑھ کے یا اس کے دامن میں کھڑے ہو کر دونوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں قرآن پاک ذکر کرتا ہے پہلے پارے میں قرآن کہتا ہے فتح کا آدم من ربی ہی کل ماتن لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے. یہ پہلے سے پارے میں ذکر کیا فتح کلم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے. گویا کہ آدم کہنا چاہتے ہیں مولا تجھے منانے کی بڑی کوشش کی ہے تیری بڑی منتیں کی ہے تیری بڑی سماجتے کیے ہم سے تُو آئی تک مانا نہیں ہے تین سو سال ہو گئے میرے اللہ تیرے منانے کا طریقہ جو ہمیں نہیں آیا تو خود سکھا کس طرح مانتا ہے میرے مولا کس طرح مانے گا تو جس طرح تو مانتا ہے میں اسی طرح کر لیتا ہوں سیکھے کلمے وہ کون سے کلمے ہیں القرآن و, یفصر و باز بازا قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے ایک جگہ پہ اجمال دوسری جگہ پہ اس کی تفسیر ایک جگہ پہ بات کو معمولی بیان کرنا دوسری جگہ پہ بات کو ذرا کھول دینا پہلے سپارے میں اتنا کہا چند کلم سیکھ لیے ان کلموں کا ذکر پہلے پارے میں نہیں کیا سورت بکرا میں ان کلموں کا ذکر نہیں کیا وہ کلمے جا کے ذکر کیے سورت آراف کے اندر جو عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور اما ہوا نے کہے تھے ربنا کس کو پکارا ہے ربنا اے ہمارے پالن ہار اے ہمارے مربی اے ہمارے رب ظلمنا الفسنا و تر ہم نا لنکا مین الخا سرین ہم معافی مانگتے ہیں میرے اللہ تو راضی ہو جا ہمارے قصور معاف کر دے ہمارے اللہ قصور ہو گیا ہم سے نہ اس دعا میں کسی کا واسطہ ہے نہ اس دعا میں کسی کا وسیلہ ہے نہ اس دعا میں کسی کی تفیل ہے نہ اس دعا میں کسی کا صدقہ ہے یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کا واسطہ پیش کیا فلاں کا وسیلہ پیش کیا کوئی حدیث اس پہ موجود نہیں ہے قرآن کہتا ہے انہوں نے چند کلمے سیکھے پھر قرآن ان کلموں کا ذکر کرتا ہے ربنا ظلمنا ان فسنا ربانہ ظلم خاصرین اس میں نہ کسی وسیلے کا ذکر نہ کسی واسطے کا ذکر نہ کسی توفیل کا ذکر نہ کسی صدقے کا ذکر نہ کسی واسطے اور وسیلے کا ذکر براہ راست پکارتی ہیں معافی مانگتے ہیں تو اس سے میرے اللہ ہمارا معاف کر دے جس ٹائم یہ جملے ادا ہو رہے ہیں نو ذلحج کا دن ہے عرفات کا میدان ہے اور رحمت خداوندی کا سمندر موج زن ہے تھا مارتا ہوا ہے وہ کناروں سے باہر نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم مسجود ملائ کا آدم تم نے صرف اپنی معافی مانگی ہے نا اور اپنی بیوی کے لیے معافی مانگی ہے ہم نے آپ کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ تیری نسل میں سے جو آدمی گناوں میں لتھرا ہوا آدمی اس تاریخ کو اس میدان میں آ کر مجھ سے اپنے گناوں کی معافی مانگے گا میں اس کو گناوں سے اس طرح پاک کر دوں گا جس طرح ماں کے صرف بابا آدم کو معاف نہیں کیا فرمایا اس میدان میں اس تاریخ کو جو بھی آئے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا ہم اسے معاف کر دیں گے بابے آدم نے بھی پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں پڑھیے آراف میں سورت رود میں جا کے ذکر پڑھیے جب کشتی بن گئی ہے اور وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے ہیں تو حضرت نو علیہ السلام کہتی ہیں کالر کبوفی ہی ہاں لوگوں سے کہتی ہیں اپنے والوں سے میں سوار ہو جاؤ میں ہو جاؤ کبوفی اس میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ ہے و وہ اللہ کے نام کی برکت سے ہے اس کا چلنا بسم اللہ ہے بسم اللہ ہے کس کے نام کی برکت سے مجری اس کا چلنا و مرسا اور اس کا ٹھہرنا حضرت نوح علیہ اسلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں حضرت موسا علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے پہ کھڑی ہیں قرآن پاک میں مطالعہ کیجئے فرعون کو پتہ چلا تو وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا چار لاکھ کی فوج لے کے آیا ہے یہ چند ہزاروں کی تعداد میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلے بحر کلزم کے جب کنارے پہ پہنچے ہیں آگے دریا تھا مار رہا ہے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون کا مسلح لشکر ہے دائیں دیکھا تو پہاڑ ہے بائیں دیکھا تو پہاڑ ہے قوم نے کہا موسا مروا دیا آئیے ذبح کرتے چلے جائیں گے سمندر کے حوالے کرتے چلے جائیں گے اگر ہم اپنے شہر میں ہوتے اگر ہم مصر میں ہوتے قبریں تو بن جاتی کوئی رونے پیٹنے والا تو ہوتا یہاں تو قبریں بھی نہیں بنیں گی مصیبت میں گرا ہوا ہے پیغمبر ذرا توجہ کیجیے پیغمبر کا ایمان دیکھیے ایمان کی استقامت دیکھیے پیغمبر کا ایمان دیکھیے ایمان میں رہنے والی مضبوطی پیغمبر کی دیکھیے سامنے سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے تھاٹے مار رہا ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے جس کی تعداد چار ہزار ہے دائیں بھی پہاڑ ہیں اور بائیں بھی پہاڑ ہیں اور قوم کے ہاتھ پاؤں کھول گئے کہ بس مارے گئے ہیں اور پیغمبر اس وقت بھی کہتا ہے کلا کلا ہر گز نہیں کلہ ہرگز نہیں کیوں میرے پاس طاقت ہے کیوں میں چھو کروں گا سارا لشکر تباہ کر دوں گا میں چھو کروں گا پھر کے لشکر کو غرق کر دوں گا میں چھو کروں گا ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جائیں گے نہیں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں کلّا ہرگز نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں پیغمبر آپ کو کیوں کچھ نہیں ہوگا فرمایا انڈا مائیا ربی ان مائیا بتی مجھے اس لیے کچھ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ میرا رب موجود ہے میرے ساتھ میرا رب موجود ہے سیاح دین وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا حضرت موسیٰ علیہ اسلام بہرے کلزم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جب مصیبت میں گھرتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں امبیا کے واقعات آپ پڑے کہ قولی عبادت جو ہے جس کو ہم پکار کہتے ہیں جس کو ہم دعا کہتے ہیں مساو و مشکلات میں گھر کے پکارنا یہ بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے سورت مریم آپ دیکھیں سولہ پارا ہے سورت مریم ہے سورت مریم کی پہلی آیتیں ہیں اللہ تعالی نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا ہے جس کی عمر ایک سو بیس سال ہو گئی ہے اور اس کی ہڈیوں میں رس نہیں رہی ہے اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. وہ کہتا ہے ربے انی واہ نلز منی وشتا الر راس و میرے اللہ میری ہڈیوں میں طاقت ختم ہو گئی میرے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے بمرا تی اور میری بیوی بانج ہے اور بانج عورت کی کوت سے بچہ پیدا نہیں ہوتا نہیں ہوتا بانج عورت کوت سے بچہ پیدا اور پھر بیوی کی جوانی بھی نہیں ہے بیوی کی عمر بھی نبے سال ہے میری عمر ایک سو بیس سال ہے ہڈیوں میں رس ختم ہو گیا سر کے بال سفید ہو گئے اور تتارتے ہوئے کہتی ہیں رب لا نہیں فردا وان کا خیر الوارثیر رب حبلی مل لد کا ضروریتن طیبہ اور میرے اللہ مجھ میں طاقت تو نہیں رہی تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا حبلی مل کا ضروریتن طیبہ میں تو اسے طیب ریت کی طلب کرتا ہوں ان کا سمی تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا تیرے سوا دعاؤں کا سننے والا جو کوئی نہیں تیرے سوا التجاؤں کا سننے والا جو کوئی نہیں تیرے سوا درخواستوں کو سننے والا جو کوئی نہیں کس کے دروازے پہ جاؤں ذکر و رحمت رب کا از نادا نادہ ہوں ندان خفیہ اس قرآن میں میرے بندے زکریہ کا ذکر کر میرے محمد رسول اللہ اے میرے آخری پیغمبر اس قرآن میں میرے بندے زکریہ کا ذکر پڑھ کے سنا از نادا رب ہو جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو ندان خفی پکارنا آہستہ آہستہ اس لیے کہ دعا وہی بہتر ہو جو آہستہ ہوتی ہے اس لیے کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو آہستہ آہستہ پکارتے تھے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں میرے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے میرے اللہ میری بیوی باج ہے میرے اللہ میری جسمانی قوتیں ختم ہو گئیں ولم کم بے دعائے کا رب سورت مریم ہے سولہواں پارا ہے سورت مریم کی پہلی آتی ہیں خدا کے لیے اسے گھر میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھیے بڑا لطف دار ترجمہ ہے بڑی لطف دار آتی ہیں حضرت کریا کہتی ہیں مولا میری بیوی بانج ہے میری ہڈیوں میں رس ختم ہو گئی مجھ میں جوانی کی قوتیں ختم ہو گئی میرے سر کے بال سفید ہو گئے میری بیوی بانج ہو گئی عمر ایک سو بیس سال ہو گئی ولم کمبے دعائے کا رب ان کے اللہ سیاب بھی نہ امید کوئی نہیں میں اب بھی تیرے دروازے سے میرے اللہ نا امید نہیں ہوں مجھے ایک بیٹا عطا کر دے مجھے ایک لڑکا عطا کر دے ابھی اسی جگہ کھڑے ہیں قرآن نے کہا تھا نا حنال دا زکریا ربہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے زکریا نے اپنے رب کو پکارا اللہ فرماتی ہیں ابھی میرا پیغمبر وہی کھڑا ہے کہ ہم نے کہا یا زکریا انشیروں کا بے غلام نسم یا تم نے صرف بیٹا مانگا ہے نا ہم تجھے بیٹا بھی دیں گے آسمانوں سے نام رکھ کے گے اور جب وہ بڑا ہو جائے گا اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دیں گے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی پکارا بیٹا لینے کے لیے تو براہ راست کس کو پکارا ہے براہ راست آواز لگائی ہے تو کس کو آواز لگائیے امبیا کے واقعات آپ قرآن پاک میں پڑھتے چلے جائیں امبیا کے, آپ قرآن پاک, میں جائیں؟ کے آپ قرآن پاک میں پڑھتے چلے جائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی نے مصیبت میں گر کے پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے سورت توبہ ہے بارہواں پارا ہے گیارہویں پارے میں شروع ہوتی دسویں پارے گیارہ پارا, پارا, پارا دیکھیے جا کے سورت توبا سورج توبہ کی ایک آیت گھروں میں جا کے دیکھیے گا اللہ کے آخری پیغمبر غارے سور میں ہیں گود ابو بکر کی ہے اور سر مبارک محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھپ کے آئے ہیں رات کی تاریکی میں مکے سے بھاگتے ہوئے غار میں انہوں نے پناہ لے لی ہے اور نبی پاک وہاں سو گئے ہیں نبی پاک ان کی گود میں سوئے ہوئے ہیں کافر تعطب کرتے ہوئے غار کے منہ پہ پہنچے ہیں حضرت ابو بکر نے دیکھا ہے محسوس کیا ہے اگر یہ پاؤں کی جانب دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے اور اگر ہمیں دیکھ لیں گے تو میں اکیلا آدمی یہ زیادہ آدمی ہم نہ تھے یہ مسلح نبی پاک کو تکلیف پہنچائیں گے نبی پاک کو گرفتار کر لیں گے حضرت ابو بکر فرتے غم سے جو روتے ہیں تو ان کے آنسو میرے نبی کے رخسار پہ گرتے ہیں نبی پاک کے چہرے اقدس پہ جب آنسو گرے ہیں تو نبی پاک جاگے ہیں نبی پاک نے فرمایا خیر ہو کیا بات ہے گھر کی یاد ستا رہی ہے بچیاں اسما عائشہ یاد آ گئی ہیں فرمایا نہیں جا رسول اللہ یہ تو پہلے دن سوچ کے آپ کے ساتھ یاری لگائی تھی کہ سب کچھ ٹائی دیا تھا آپ کی ذات پر پاؤں کی جانب دیکھ لیں ہمیں دیکھ لیں گے ہم بھاگ کے آئے ہیں وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے ارے اس سے بڑی مصیبت کا ٹائم اس سے بڑے دکھ کا ٹائم اس سے بڑی تکلیف کا ٹائم نبی پاک پر اور حضرت ابو بکر پہ کب آئے گا زندگی میں جب وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں دشمن غار کے منہ پہ, پہ پہنچ گیا ہے نبی پاک نے حضرت ابو بکر کی بات سنی چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں حضرت ابو بکر کی بات سنی چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں آئے نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی افسوس ہے نہ کوئی غم ہے یہ پیغمبر ہے نا اس کا ایمان مضبوط ہے یہ حضرت ابو بکر سے کہتی ہیں ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو کہ اس غار کے اندر میں اور تم دو موجود ہیں نہیں نہیں ان اللہ مانا ان اللہ مانا بے شک اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے وہاں بھی آخری پیغمبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی ہے اور غائبانہ پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دعا اور پکار کا اس باتی رنگ ہے مجھے اس پہ زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مختلف آیتیں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں اس لیے کہ یہ اختلافی بات ہی نہیں ہے مشرق و مواحد کفار و مومن یہودی اور مسلم عیسائی اور مسلمان سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ کو پکارنا چاہیے اور وہ پکارے سنتا ہے اس کی پکار ہونی چاہیے اس کو پکارنا چاہیے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں اس کا جو منفی پہلو ہے اس پر گفتگو کرنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے سوا نبیوں کو ولیوں کو پیروں کو فقیروں کو غوث کتب ابدال کو شہیدوں اور صالحین کو عابدین اور شخص زندہ داروں کو جو لوگ پکارتی ہیں غائبانہ غائبانہ میرے جملے ذہن میں رکھیے گا کیسے پکارتے ہیں غائبانہ کہ وہ ہم ان کو نہیں دیکھتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہماری پکاریں سنتے ہیں اور ہم ان کو مدد کے لیے پکاریں تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں ارے ارے اس پاگل کا یہ عقیدہ نہ ہو تو یہ کیوں کہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی کیوں کہتا ہے کہ میری کھوٹی قسمت کھڑی کرو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میری کھوٹی قسمت کھڑی کر سکتی ہے میری تقدیر بدل سکتی ہے میری جھولی بھر سکتی ہے مجھے اولاد دے سکتی ہے یا دے سکتی ہے یا رب سے دلوا سکتے ہیں رب ان کی بات کو نہیں موڑتا ہے میں ان کو نہیں دیکھتا وہ مجھے دیکھتے ہیں میں ان کو مدد کے لیے پکارتا ہوں وہ مدد کرنے پر قادر ہیں اس نظریے سے غائبانہ جو پکارنا ہے یہ حق ہے اللہ کا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے تو یہ شرک ہوگا یہ عبادت بن جائے گی اور عبادت حق کس کا ہے اللہ اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا نہیں ہے اس پر دیکھیے ایکت سفر نمبر ایک سو ننانوے سورت کا نام ہے سورت یونس سورت کا نام سورت یونس پارہ ہے جی گیارہواں صفحہ نمبر ایک سو ننانوے اور ایک سو صفحے کی آخری ستر جی آیت نمبر ایک سو چھے. آیت نمبر ایک سو چھ آخری سطر کا آخری لفظ جی ولا ت لا کا میں نے نہیں ت دو پکار تو نہ پکار خطاب نبی پاک سے ہو رہا ہے سمجھایا امت کو جا رہا ہے ولا ت آپ مت پکارے من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے ورے ورے اللہ کے نیچے نیچے آپ مت پکارے ما ان کو ان کو آپ اللہ کے سوا ان کو مت پکارے لا ین ساؤ جو تجھے نفع نہیں دے سکتے تیری کھوٹی قسمت کو کھری نہیں, نہیں, سکتے نہیں سکتے کر سکتے تیری جھولی وہ نہیں بھر سکتے تیری جھولی نہیں بھر سکتے لا ینفاؤں کا تجھے وہ نفع نہیں دے سکتے ولا یزوروں کا اور تجھے وہ نقصان بھی نہ تجھے نفع دے سکتے نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو مت پکار فائن پالتا اگر ت نے ایسا کیا اگر ت نے ایسا کیا, کیا کیا مطلب یعنی پکارا ہم منع کر رہے ہیں مت پکار اگر تو نے ایسا کیا فائن نہ کا پس بے شک مِنَ اس وقت من تو ہو جائے گا بے انصافوں میں سے یہ انصاف نہیں ہے میرے پیغمبر انصاف یہ ہے کہ پکار کے لائق اللہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ ظلم ہے ظلم کسے کہتے ہیں کسی کو مکمر نہ ظلم کہتے ہیں وز و فی غیر محلی وز و فی غیر محلی چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا بلکہ چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب ہو نہیں تھی اس کا نام کیا ہے ظلم مثال دوں گا تو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی مجھے ایم بی ایس ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دو تو یہ کیا ہوگا ظلم اس لیے کہ میں اس کے لائق نہیں تھا میں اس کے لائق نہیں تھا کسی انپڑھ کو ممبر پہ بٹھا دو اس کو کیا کہیں گے ظلم اس لیے کہ وہ اس کے لائق نہیں تھا چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب نہیں تھی اس کو ظلم کہتی ہے اور اگر اس کا نام ظلم ہے تو پھر اس کائنات میں شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ان شرکلا پکار حق کس کا تھا جب کسی اور کو پکارا تو یہ کیا ہو گیا بلد. ظلم فائیز میں نظالمی اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا اس وقت آپ کا شمار بے انصافوں میں ہوگا وہی یم سس کلا بے زور اگر تجھے پکڑ لے اللہ کسی تکلیف میں یار قرآن نے تو بڑا واضح طور پہ مسئلے سمجھائے تھے پتہ نہیں لوگوں کو دھکا کہاں سے لگتا یا تو قرآن انہوں نے پڑھا نہیں یا قریب آنے نہیں دیا مولویوں نے اگر تجھ کو پکڑ لے اللہ بے زور کسی زر میں کسی تکلیف میں اگر آپ کو اللہ کسی تکلیف میں پکڑ لے فلا کا شفل اس کو کھولنے والا کوئی نہیں اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں اللہ مگر وہی وہ کھولے تو تکلیف کھلے گی وہ نہ کھولے تو اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں وہیں یور کا بے خیرن اگر وہ ارادہ کرے تیرے ساتھ بھلائی کا اگر اللہ ارادہ کرے تیرے ساتھ بھلائی کا فلا راد دل فضلی ہی اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچانا چاہے اس کے آگے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں اور اگر اللہ تعالی تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں اس آیت میں اللہ نے باز لفظوں میں منع کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پکار مت کرو ایک آیت بڑی مشہور ہے سورت جن میں میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں آیت آپ کو یاد ہے اس لیے وہ دکھاتا نہیں ہوں سورت گن ایت آپ کو یاد ہے ہر مسجد کے محراب پہ لکھی ہوتی ہے ان المساجد للہ مسجدیں ساری کس کی فلاں دوں کرو میں نہ فلاں دوں کا پس نہ پکاروں اللہ ہے اللہ کے ساتھ آہا کسی ایک کو مسجدیں اللہ کی ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی پکار ہو مت کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تیری پکارے سن بھی نہیں سکتے ایک جگہ دیکھیے سفر نمبر تین سو چورانوے سورت کا نام ہے سورت فاتر بائیسواں پارہ بائیسواں سورت کا نام سورت فاتر صفحہ نمبر تین سو چورانوے آیت نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ مل گیا جی پچھلا رکو پڑھتے آئیے یہ نوٹ لگا لیجئے گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ پڑھنا تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں نطفے سے بنایا پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنائے وہ بوجھ جو کوئی مادہ اٹھاتی ہے اور وہ بوجھ جو کوئی مادہ جنتی ہے وہ ہمارے علم سے باہر نہیں ہے کوئی بندہ جو لمبی عمر پاتا ہے کوئی بندہ جو کم عمر پاتا ہے وہ ہماری کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے دو سمندر ہم برابر چلاتے ہیں ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرے کا پانی کڑوا ہے ہم ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتے لیکن دونوں دریاؤں سے نکلنے والی مچھلیوں کے ذائقے میں فرق بھی نہیں آنے دیتے ذائقہ ایک جیسا تم کشتیوں کو دیکھتے ہو وہ پانی کو چیرتے ہوئے نکلتی ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا دن کو رات میں داخل کرنے والا سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا ہر ایک کو اپنی پٹری پہ چڑھانے والا چلانے والا یہ سارا نظام تمہیں پیدا کرنے والا زمین و آسمان کو بنانے والا دونوں سمندروں کو چلانے والا ان کے پانی کو نہ ملنے دینے والا اور مچھلیوں کو ایک جیسا پالنے والا کشتیوں کا چلانے والا رات دن کے نظام کو چلانے والا سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا ظالکم اللہ ربکم Allah, Allah, Allah. یہ ہے اللہ رب تمہارا یہ ہے اللہ رب تمہارا جس نے یہ سارے کام کیے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ ہے اللہ رب تمہارا لاہل ملکوں اسی کے لیے ہے بادشاہی اسی کے لیے ہے ملک اسی کے لیے ہے ملک اسی کے لیے تسلط اسی کے لیے اقتدار اسی کے لیے قبضہ اسی کے لیے قدرت اسی کے لیے ملک اسی کی ہے بادشاہی وہ اللہ ہے رب ہے تمہارا بادشاہ ہے ہر چیز کا مالک ہے ہاں ہاں جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو ذرا ان کے بارے میں بھی سنو ولزین تدعون من مندو تدعون میں نہ کرو جن کو تم پکارتے ہو جن کو تم پکارتے ہو من دونی ہی اس, کے اس کو بھی پکارتے ہو اس کے ورے ورے اوروں کو بھی پکارتے ہو اس کو بھی بلاتے ہو اس کے نیچے نیچے اوروں کو بھی بلاتے ہو جن کو تم بلاتے ہو پکارتے ہو ماں یمل کونا وہ مالک نہیں ہے ما یملی کونا وہ مالک نہیں ہے من کتمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان ہی جا کیسی بات کی اللہ نے ما یملی من کتمیر منکت کہتا ہے وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتے تو ہے وہ لجے پالتے ہیں لجے کہتا ہے وہ لج پالیں لجے پالتے ہیں تو کہتا ہے وہ غریب نواز ہے تو کہتا ہے وہ گاؤں سے آزم ہے تو کہتا ہے وہ دستگیر ہے تو کہتا ہے وہ داتا ہے داتا داتا کا مینا دینے والا دینے والا گنج بخش خزانہ بخشنے والا تو کہتا ہے وہ گنج بخش ہے گنج بخش وہ خزانے بخشتے ہیں اور مجھ سے پوچھ تو میں کہتا ہوں ما املی کو نمین خجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں ہے میرے اللہ اتنا لمبا چکر کھجور اس کی گٹھلی گٹھلی پر پردہ اتنی لمبی بات میرے اللہ بات تو سمجھانی تھی ان کی بے بسی بات تو سمجھانی تھی ان کی آجزی کی تو آپ کہہ سکتے تھے ما یملکون من نمن ماں یملی کونم ان وہ کسی ذرے کے مالک نہیں ماں یملی کونم ان مسکال وہ ایک رائی کے دانے کے برابر مالک نہیں ہے میرے اللہ نہ ذرہ کہا نہ شہ کہا نہ رائی کا کہ دانہ کہا گٹھلی کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ اتنی لمبی بات کی میرے اللہ اللہ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ خجور کو سمجھو قبر کی طرح گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح پردے کو سمجھو کفن کی طرح جن کو میرے سوا تو پکارتا ہے وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں ہے ما یملکون من نمین <كِتْمِير> ان کا کفن بھی ان کے ملک میں نہیں وہ کفن کے مالک نہیں ہے جاؤ فکا حنفی کی کتابیں اٹھاؤ اس میں لکھا ہوا موجود ہے کسی آدمی نے اگر کسی میت سے کفن چرا لیا اور وہ پکڑا گیا شریعت اس کے ہاتھ نہیں کارتی. شریعت شریعدالت اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دے گی کیوں ہاتھ کاٹنے کی سزا اس چوری میں دی جاتی ہے جس چوری شدہ مال کا کوئی مالک ہو کفن کا چونکہ میت مالک نہیں اٹھاؤ ہم دیوبندی بھی فقہ حنفی مانتے ہیں بریلوی بھی فقہ حنفی مانتے ہیں دونوں کی فقہ ایک ہے فقہ حنفی اٹھاؤ فقہ فکانفی کی کتابیں میت کفن کا مالک <مس> نہیں ہے یہ جو کفن چور ہے اس کو قاضی سزا دے گا قید کی دے دے کوڑوں کی دے دے قاضی کو اختیار ہے کوئی اور سزا دے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دے گا اس لیے کہ میت کفن کا مالک نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں تو داتا کہتا ہے ان کے اختیار میں ان کا کفن بھی کوئی نہیں ان کے ملک میں ان کا کفن بھی کوئی نہیں اپنے کفن کے وہ مالک نہیں ہے آگے چلیے جناب اللہ تعالی نے بھی ہدے کر دی دیے نا جب اللہ یہ اللہ چکرتے آیا نا پھر گھر تک چک کے آیا نا فرمائن تدوم کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں تو ان کو پکار کے کہتا ہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی کہتا ہے بابا میں تیری قبر پہ آیا ہوں بیٹا لینے مقدمے سے رہائی لینے مقدمے سے رہائی لینے تو قبر کے اوپر جا کے کہتا ہے بابا میری تیرے آگے میری نہیں سنتا تیری نہیں مورتا میں تجھ سے نہیں مانگتا ایک درخواست کرتا ہوں میری انتظار رب تک پہنچا میری تیرے آگے تیری رب کے آگے رب تک میری بات پہنچا یہ بات منوا دے اللہ نے فرمایا پاگل مشرے تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے واہ میرے اللہ اللہ نے ना, بھی ना. بنیاد پر ہاتھ رکھ دیا میں کہا کرتا ہوں ہماری جھانگ کی بولی ہے جھانگ کی ہمارا تو نہیں شہر ہمارے تو میاں والی جانگ کی بولی میں کہتے ہیں تھڈیوں پھڑ لیا تھڈیوں فلاں بندے تھے تھڈیوں پھڑ لیا بنیاد پہ ہاتھ رکھ دیا اللہ نے تھڈیوں پھڑ لیا بنیاد پہ ہاتھ رکھ دیا اللہ نے فرمایا وہ بابا جس کو تو کہہ رہا ہے کہ میری بات رب تک پہنچا وہ تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے جب وہ تیری سنتا ہی نہیں مجھ تک کیسے پہنچائے تیری سنتا ہی نہیں مجھ سے کیسے منوائے تیری سنتا ہی نہیں تیری انتجا کس طرح پوری کرے ان تدم اگر تم ان کو پکارو لا یسماؤ اس کا مینا تھی کرنا وچو سنتے نے یہی مینا لا یسماؤ لا میں نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا لا یسماؤ نہیں سنتے اگر تم ان کو پکارو نہیں سنتے دعا کم تمہاری دعا تیری پکار نہیں سنتے نہیں سنتے وہ تیری پکار بلاؤ سام ہر جاتے نہیں نہیں لا دریا لین دو پیچھے کپڑے لانا اے لاؤ اے لو لو فرضیہ لو فرضیا جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں ایک منٹ واسطے تیری گل مان لی یار اور فرض کرو ان یاد لو لو جیسے قرآن میں کہا لو کا فیہ ما آلیہ اگر میرے سوا کوئی الہ ہوتا لفستا فساد ہو جاتا لیکن کیا مطلب ہے الہ ہے نہیں لو فرضیہ اگر الہ ہوتا فساد ہو جاتا یا نبی پاک نے فرمایا لو کان آبادی نبی یون عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا حالانکہ نبی کوئی نہیں لو فرضیہ اللہ فرماتے ہیں لا سامعو اگر سن بھی لیں فرض کر لو فرض کر لو اگر وہ سن بھی لیں مستجابو لکم تجھے جواب نہیں دے سکتے تیری بات کو قبول ہو نہیں کر سکتے جو بات تو ان سے منوانا چاہتا ہے وہ تیری بات ان تک پہنچ نہیں سکتی جن کو تم پکارتے ہو ہے توجہ ہے توجہ نہیں ہے توجہ قرآن فتوا لگانے لگا ایک قرآن لگانے لگا ہے ایک فتوا میں نہیں لگانے لگا قرآن لگانے, لگانے لگا ہے لیکن اس پہ توجہ آپ کی چاہیے تھی کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کہ وہ غائے والا ہماری پکارے سنتے ہیں اس نظریے سے پکارنا کہ وہ سنتے ہیں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارے یا دور سے پکارے کوئی کہے کہ نزدیک سے پکارو تو سنتے ہیں اور کوئی کہے کہ نزدیک سے پکارو یا دور سے پکارو جہاں سے بھی پکارے سنتے ہیں اللہ نے فرمایا جن کے متعلق تو کہتا ہے کہ وہ میری پکارے غائبانہ سنتے ہیں وہ سنتے کوئی نہیں یوم کی قیامت کا دن ہوگا یک فرونا بے کم وہ انکار, انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا ان کی سمجھ آئی اور شرک کی ہوا اب بھی یہ نہ کہنا سنتے پتہ حج تک نہیں لگیا جی شرک کی ہوا شرک یہ ہوتا ہے کہ بندہ شرک کر کے باہر نکلے نا اس کے سر پہ دو سینگ اگتے پتہ لگتا ہے وہ مشرک آ رہا مشرق کے سر پہ سینگ نہیں اگتے قرآن نے کس کو شرک قرار دیا یومل کی آمت یقفرون بے شر کے کم کی کے دن وہ انکار کریں گے بے شرک کم تمہارے بولو بولو تمہارے تمہارے شرک کا تمہارے شرک کا آج کے شروع میں کیا بیان تھا جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک کوئی نہیں وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے آخر میں کہا قیامت کے دن وہ تمہارے سرک کا انکار کریں گے معلوم ہوا اللہ کے سوا کسی اور کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار سنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سرک کہتے ہیں قرآن نے اس کو کیا کہا ہے سرک کہا ہے ولاونبی اوکا ذرا لفظوں پہ توجہ کیجیے ولاونبی اوکا اور تجھے کوئی خبر نہیں دے گا اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے مخاطب اور قرآن کے کاری تجھے کوئی خبر نہیں دے گا مسل و خبیر جس طرح کی خبر میں خبردار دے رہا ہوں کوئی مولوی کہے گا ہاں ہاں سنتے ہیں دوروں نہیں پر نیڑوں کوئی مولوی کہے گا اور جی صرف سنتے نہیں ہیں ہاتھ بھی باہر کر دینے تجھے یہ خبریں دیں گے مولوی ہاتھ باہر نکالا نبی پاک نے اور نبی پاک نے فرمایا پتر توں ہندوستان تور جا تیری مدی ضرورت نہیں تو اتنے لیا کرم کیا کر کوئی مولوی کہے گا ہاتھ باہر نکالتے ہیں کوئی مولوی کہے گا خود باہر نکالائے کوئی مولوی کہے گا جواب آیا کوئی مولوی کہے گا میں قبر پہ خواب آیا مجھے میں قبر پہ کھڑا تھا نبی پاک جو باہر نکلے نا تو میرے ہاتھ میں سنت تھی نبی پاک نے پین مجھ سے لے کے اس پہ دستخط کر دی اس کو کون بتائے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے خواب کو بیان کرتے ہوئے بھی ذرا احتیاط چاہیے کوئی کہے گا کوئی تجھے خبر دے گا کہ وہ سنتے ہیں کوئی تجھے خبر دے گا کہ وہ جواب دیتی ہے کوئی تجھے خبر دے گا کہ وہ ہاتھ باہر نکالتی ہے اللہ نے فرمایا کسی کی خبر کو نہ ماننا مجھ جیسی خبر کوئی نہیں دے گا ولا یونبیوں کا مسلو اور جس طرح کی میں خبر دے رہا ہوں اس طرح کی خبر کوئی نہیں دے گا میں خبر دے رہا ہوں کہ جن کو تو پکارتا ہے وہ تیری پکار کو نہیں سورت کا نام ہے سورت یونس پارہ ہے گیارہواں سفا نمبر ایک سو اکانوے اور آیت نمبر ہے اٹھائیس سفے کی آخری آیت کی آخری آیت مل گیا جی سفے ایک سو اکانوے آخری ستر سورت یونس گیارہواں پارہ آیت نمبر اٹھائیس وَيَوْمَ <مَنَحِرُهُم> یومنا اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان جمیان سب کو جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو کن کو پکارنے والوں کو اور جن کو پکارا گیا یہاں بڑی امام نہیں ہے جس کی تاریخ ہی کوئی نہیں اب یہاں مراد ہے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین شیخ خب القادر جی رانی علی حجویری معین الدین چشتی اللہ کے نیک بندے صالح عابد زاہد شب زندہ دار بڑے بڑے نیک جن کو پوجا گیا جن کو پکارا گیا جن کی نظریں دی گئیں جن کی منتیں مانی گئیں جن کو آوازیں دیے گئے اللہ نے فرمایا ہم سب کو اکٹھا کریں گے سما پھر نکولوں پھر ہم کہیں گے حشر کا میدان لگا ہوا ہے سارے اکٹھے ہو گئے سما نکولوں پھر ہم کہیں گے للزین اشرکو پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا یعنی مرید شرک کرنے والے مشرک پکارنے والے مرید ان کو ہم کہیں گے مکانکم ر جاؤ اسی جگہ پہ الزم مکانکم لازم پکڑو اپنی جگہ انتم تم بھی بشرا کم اور تمہارے شریک بھی ٹھہرو انداز یہ ہے کا پیچھے بلانے کا انہوں نے دنیا میں سن رکھا تھا نا کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں جی وہ چھڑا کے لے جائیں گے جی یہ مریدوں نے سنا ہوا تھا یہ اس دن ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے نیک بندوں کے پیچھے پیچھے وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ پیچھے دیں گے مکانکم ہے رک جاؤ ٹھہرو تم بھی بشورہ کہاں کم اور تمہارے ٹھہر جاؤ ادھر واپس پلٹو فضل نا بس ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے پیروں کو ایک طرف مریدوں کو جن کو پکارا گیا ان کو ایک لائن میں اور پکارنے والوں کو ایک لائن الگ الگ کر دیں گے بزرگ سمجھ جائیں گے دال میں کالا کالا یہ رب نے بلایا اور بڑے سخت لہجے میں بلایا مکانکم ہے جاؤ اور پھر دو لائنیں لگا دی کالا شرا کہیں گے ان کے شریک بولیں گے ان کے شریک جن کو وہ پکارتے تھے جن کو وہ بلاتے تھے وہ بولیں گے اور کہیں گے ما کن نہیں ہو تم نہیں ہو تم ای ہم کو تاب پوجا پاٹ کرتے تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی کون کہہ رہے ہیں بزرگ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا کس نے دیکھ چڑائی کس نے چادر چڑائی کس نے پکارا کس نے چل کاٹا ہمیں کوئی علم نہیں تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی مریدوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے ہم نے تمہاری پوجا پاٹ نہیں کی اسی بھاویں زکات کدی دیتی یا نہیں دیتی دتی یارویں ناگا کیتے ہی کدی ہم تمہاری قبروں پہ آئے چوما چاٹا سجدے کیے نیازے دی منتیں چڑھائیں چلے کرتے اور آج تم سرے سے منکر ہو رہے ہو کہ تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی جواب دے گئے ہو اب بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑتی جب بزرگوں نے سمجھا نا کہ ہماری بات پہ یہ معتبار نہیں کرتے تو بزرگ کہتے ہیں فکفا بلا شہیدن پس کافی ہے اللہ گواہ بئی و بئی نم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمارے درمیان, ہمارے درمیان ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمارا اللہ گواہ کافی ہے ان کن نا ہم تھے ان عبادت کم تمہاری پوجا پاٹ سے لغافلین لین اس کا مینا تو تمہاری پوجا پاٹ سے لغافلین ہم کیا تھے ہمیں کوئی پتا نہیں ہم تمہاری پوجا پاٹ سے غافل ہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہے ہماری قبر پہ کون آیا اور ہماری قبر پہ کون ہو نہیں آیا یہ عبادت کی پہلی قسم ہے کون عبادت جس کو کہتے ہیں پکار یہ پکارنا غائبانہ حق کس کا ہے کس کا ہے حق کو؟ اللہ کا جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں آپ انہیں کہیں کہ وہ قرآن پاک ہاتھوں میں لیا کریں دیکھا کریں پڑھا کریں قرآن پاک بہت ہیں اگر قرآن پاک کے نسخے بھی زیادہ ہیں تو جو پڑھے لکھے ہمارے دوست ہیں جو قرآن پڑھنا پڑے ہوئے ہیں وہ قرآن قریب رکھا کریں اس سے ان کا اجر بڑھ جائے گا جتنا وہ قرآن کو دیکھیں گے پڑ...